الحمد لله الحمد لله وكفاء صلاة والسلام على الرجل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صيغ الأمر والنحي حديث نمبر 118 بلغو عنی ولو آیتن بلغو عنی ولو آیتن حضرت عبداللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلّی بل بل مانا پہنچا دینا تبلیغ کرنا آیتن آیت جس کی جمع آیات آتی ہے مرا نشانی کے بھی ہوتے ہیں علامت کے بھی ہوتے ہیں مرد آیت ہے عنی پہنچاؤ مجھ سے ولو آیتن اگرچہ ایک آیت ہو بلے ہو پہنچاؤ مجھ سے ولو آیتن اگرچہ ایک آیت ہو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین سے کہا ہے یعنی صحابہ اکرام سے کہ جو کچھ تم نے سنا ہے جو کچھ تم نے سنا ہے یا دیکھا ہے یعنی حدیث کہتے نا کہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالوں و تقریرات چاہے وہ آپ کے اقوال ہیں آپ کے افعال ہیں یا آپ کی تقریرات ہیں کچھ بھی ہیں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے سنا ہے تو اس کو آگے دوسروں تک کیا کر دو پہنچاؤ تو یہاں پر یہ کہا ہے کہ وو آیتن ائی ولو کانت آیتن اگر سے وہ ایک آیت ہی ہو تو اس سے یہ وہ نہ کیا جائے کہ صرف اور صرف آیت کو ہی پہنچایا جائے اور حدیث کو نہ پہنچایا جائے اس لیے کہ جب یہ کہہ دیا کہ ولو کانت آیتن ولو کانت آیتن اگرچہ وہ کیا ہو ایک آیت ہی ہو تو جب آیت انہیں قرآن مجید کی آیت کا جب یہ کہا جا رہا ہے جب کہ خود قرآن مجید کا ذمہ اللہ تبارک وطر نے خود لیا ہے کہ اِنَّا نزلنا الذکر و اِنَّا لحافظون تو جب قرآن و مجید کے بارے میں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم وہ پہنچاؤ تو جہاں تک بات احادیث کی تو اس میں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے تاکہ جا اس کو کیا کیا جائے مزید مستحکم اور مضبوط اور محفوظ کیا جائے اس لیے ولو کا آیتن کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی بات ہے چاہے وہ احادیث سے ہے چاہے وہ آیات سے ہے یعنی قرآن مجید کا حصہ ہے احادیث ہیں اور احادیث بھی اقوال سے تعلق ہیں افعال سے متعلق ہیں یا تقریرات سے تو سب کی سب کیا ہے دوسروں تک پہنچائی جائیں پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے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 یہ آواز نہیں پہنچی کہ کوئی خدا ہے کوئی پیغمبر ہے کوئی اسلام کوئی دین مذہب ہے تو اگر کوئی علاقہ ایسا ہے تو پھر تو سب کے سب مسلمانوں پر لازم اور فرض ہے کہ وہاں تک کیا کریں کوئی نہ کوئی مسلمانوں کی ایک جماعت ہو جو وہاں جا کر ان کو پیغام دے یہ فرض کفایا ہے مفتی رشید احمد رحم اللہ نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت دنیا میں ایسی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ دین اسلام بھی ایک مذہب ہے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 ایمان ہے اور کمزور ایمان, ایمان ہے کم از کم اتنا بھی اگر جس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب اس میں ایمان ہی نہیں ہے تو یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا کہ کسی کے سامنے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے برا کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا یہ کیا ہے فرض عائم کا درجہ میں ہے باقی فرض ہے کفایا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا تو عنی ولو ہوئے تم پہنچا دو مجھ سے اگرچہ وہ کیا ہو ایک ہی آیت ہو یہ بڑی بڑے درجے کی حدیث ہے بخاری شریف کی روایت ہے بلے ولو آیتن حدیث وان بنی ولا ویتن ومن من کا متعمد اس یہ وہ حدیث ہے کہ اس روایت میں اس روایت کی سند میں دس کے دس وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے اس حدیث کی میں وہ سب کے سب وہ راوی اس میں موجود ہیں سارے کے سارے راوی اس کے کیا ہیں اس کے علاوہ اگر آپ حدیث میں دیکھیں گے تو بہت کم میرے خیال سے نہ ہونے کے برابر یا کوئی اور ایسی ایک روایت اور ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس میں دس کے دس صحابہ گرام وہ ان میں سے ہو جو آشرۂ مبشرہ ہے تو یہ وہ روایت ہے انی ولو, ولو آیتن کہ پہنچاؤ مجھ سے اگرچہ وہ آیت ہو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 نفی تمنی ترجیح وقود امر ٹھیک ہے جی تو یہ جملہ انشایہ کی اقسام ہے تو لہذا اب ہم یہاں سے بحث جو کر رہے ہیں اوپر آپ کے سامنے عنوان لکھا ہو سیاح و نہیں تو لہٰذا اس عنوان کے تحت یعنی اس مجموعے میں جتنی بھی احادیث ہوں گی ان میں یا تو امر ہوگا یا نہیں تو لہٰذا جو بھی جہاں پر امر ہوگا تو وہ جملہ وہ بھی انشاء ہوگا جس کہ میں نہیں ہوگی تو وہ بھی جملہ انشائیہ ہوگا وہ جملہ اس میں جملہ پھیلیاں نہیں ہوں گے جو امر ہوتا ہے وہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتی ہے وہ بھی جملہ انشائیہ ایک بات تو آپ یہ سمجھیے دوسری بات آپ یہ سمجھیے گا اس اس بات کی طرح کی سے پہلے کہ ایک امر ہوتا ہے اور ایک اس کا جواب امر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک امر ہے اور کیا ہے جواب امر ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں پانی لاؤ پانی پانی لائیے ایتے بلوا تو اب ایک ہے تے امر ہے یہ اور ایک ہے جواب امر کہ پانی پانی لاؤ ایک لانا ہے یہ امر ہے کہ لاؤ اور لانا کیا چیز ہے وہ پانی لانا ہے تو وہ جواب امر ہے تو امر کے لیے جواب امر بھی ہوتا ہے جیسے قسم کے لیے جواب قسم ہے امر کے لیے جواب امر ہے نہیں کے لیے جواب نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ وہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے گا لیکن یہ ضمیر عبادت ہے تو باؤ زمیر کے تو زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے زمیر فائل انجار نون ویکایا اصل میں یہ ان پھر نی ہے، کیا ہے عن نی، اصل میں کیا ہے؟ عن نی، عن نی، تو عن جار، نون وقایا، یار زمیر، متقلیم، مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، فیل کے، فیل، اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا واؤ ولو آیتن واؤ برائے مبالغہ کسی چیز کو زیادہ بیان کرنے کے لیے کہ ولو کا نت آیتن اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو تو یہ مبالغہ ہے جاتی ہے ولو آیتن واؤ برائے مبالغہ لو شرطیا لو شرطیا آیتن خبر برائے فیل محسوف کانت برائے فیل محصوف کانت کانت فیل محسوف ایک اصل میں ہے یہ پوری اس طرح ترکیب آئے گی بلونی ولو کانت آیتن میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ وہ ہو و لو کانت اگرچہ وہ ہو آیتن ایک آیت تو آیتن خبر ہے پھیل محضوف کانت کے لیے تو کانت پھیل ناقص کانت پھیل ناقص اس میں ضمیر ہیا اس کا اسم اور آیتن خبر تو کانت پھیل محضوف ہے کانت فعل محضوف اس میں ضمیر ہی یا اس کا اسم آیتن خبر تو کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ پھیلیا خبری ہو کر اس کو آپ کہیں شرط لو چونکہ شرط یہ ہے تو کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط اب یہ تو شرط بن گیا اب اس کی جزا کیا ہے جزا اس کی اصل میں ہے ماقبر ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ہے گویا وہ اس کی جزا ہے ولو کانت آیتن تو فبل عنی کیا ہوگا ولو کانت آیتن فبل عنی یہ اصل میں اس کی ترکیب یوں ہے تو اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کانت اپنے سم اور خبر سے مل کر شر جزا عنی فبلغو بلغ بلغو ف بلو انی فا جزایہ بلیغو فعل با مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے بلغو فعل کے بلغو فیض اپنی فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیری انشائیہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیری جملہ جملہ انشایا شرکیہ ٹھیک ہے جی شرط شرک اور جزا مل کر جملہ انشائیہ شرکیہ اب اگر آپ اس کی ترکیب پوری کریں تو یوں کریں گے بلغو عنی ولو وانت آیتن بلیہ عنی ٹھیک تو ترکیب اگر اس مقدر نکالنا چاہیں جزا کو تو مقدر فبلانی نکال بھی سکتے ہیں اور اگر کانت اپنے سم اور خبر سے مل کر املا پھیلیا ہو کر شر یہ کہہ کر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جزا ماخبر کے قرینہ کی وجہ سے فبلانی یا بس آپ پوری ترکیب اسی طریقے سے ہی کریں کہ بلبوانی ولو کانت آیتن بلانی تو جزاب محروف نکالیں فب اللہ عانی اس کے بعد اور اس سے پہلے جو شرط ہے اس میں قانت پھیلے معصروف نکالیں گے حدیث نمبر ایک سو چالیس انزل الناسا منا کیا ہے انجل الناسا منا ذلحم انزل اس کا معنی ہے اتارنا مانا امر ہے؟, ہے یہ اتارنا کسی کو الناس لوگ منازل منزل کی جمعہ مرتبے کو کہتے ہیں کہ مرتبہ میں اتارو امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس ہوں. لوگوں کو ان کے مرتبوں میں اتارو یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم ہر کسی کے ساتھ ایک قسم کا ہی بہیویئر رکھو اور ایک قسم کا تعلق رکھو کوئی خادم ہو بھنگی چرسی ہو تم اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھو اور کوئی آ, بڑے مرتبے والا ہو دیندار دار ہو یا دنیا کے اعتبار سے کسی اچھے عہدے پر ہو تو تم اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھو نہیں بلکہ انزل الناسا مناظر ہوں لوگوں کو ان کے مرتبوں میں اتاروں کہ تم ایک جیسے رویہ سب کے ساتھ نہ رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑے مرتبہ والا آدمی آئے تم اس کے ساتھ رویہ رکھو جو کسی عام آدمی کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ کسی ایسے ہی بے وقوف کو تم اتنا مرتبہ دے دو کہ جو اس کے لائق ہی نہ ہو تو اس لیے لوگوں کو ان کی حیثیت اور ان کے مرتبے کے اعتبار سے ان کو مقام دیا جائے اور ان کے مرتبے کا خیال رکھا جائے یہ ہے مذہب اسلام لیکن اس لیے استظہری چہرے کو مسخ نہ کیا جائے اور ہر ایک کا اس کے مرتبے کے اعتبار سے خیال رکھا جائے ان ذلاسا منا لوگوں کو اتارو ان کے مرتبوں میں ان ذلاثا اتارو لوگوں کو منا ان کے مرتبوں میں ترکیب دیکھیے انزلو فیل فعل واؤ ضمیر فعل ان ناسا مفول بھی ہی منہ ذل مذاف عم ضمیر مضافل مزاح مضافل مل کر مفول فی بلکہ مفعول بھی بنا اس کو مفول بھی ثانی تو فعل اپنے فائل اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا ٹھیک ہے جی انضلو فیل و ضمیر فاہل اناسا مفول بحی منازلہ مزاح ہم ضمیر مضافل مزاح مضافل مل کر مفول ثانی فر اپنے فائل اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ پھیلیا انشا ہوا حدیث نمبر ایک سو اکتالیس اشفعو فل تو جرو عشف فل تو جرُ عشفاؤ مانا سفارش کرو امر ہے ٹھیک ہے فل جرو اجر پانا اجر ملنا ثواب ہونا پل تو جرو ذرا بیا سے ہے اجر تو ترو جی خیرے مجھول کا چیوا ہے مزارے گا عشف تم سفارش کرو پھل تر پس تمہیں عشف تم سفارش کرو فلتو جارو پس تمہیں عجر دیا جائے گا حضرت ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ آ حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عشفہ تم سفارش کرو فلتو جَر بس تمہیں اجر دیا جائے گا اس حدیث کے پسند منظر میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی حاجت سے کرایہ پاس روایت میں ملتا ہے کہ اس نے سواری کے لیے اونٹ مانگا اور کہا کہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے تو آپ رسد نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے اور بعض روایت میں گئی مختلف کہ اس نے کوئی کھانے پینے کا سامان مانگا یا کھانے کے حوالے سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نہیں تھا آپ السلام نے معذرت کی تو اسی مجلس میں موجود ایک شخص تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کے پاس سواری کے لیے ہے یا یہ کہ ان کے پاس اس کے سوال کے لیے جو بھی اس کی حاجت ہے وہ فلاں کا پاس سر کھانے پینے کا سامان ہے تو فلاں اس پر قادر ہے یا سواری ہے تو فلاں اس پر قادر ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ عشفا فلتو ضرور یا تم کیا کیا کرو سفارش کیا کرو کہ تمہیں کیا کیا جائے گا اجب دیا جائے گا ایک تو یہ کہ یا یہ کہ کوئی سوال کوئی ساحل آپ کے پاس آئے کوئی ساحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہے اور وہ نہ آ سکتا ہو تو صحابہ کو فرمایا کہ عشقہ ہو تم کیا کیا کرو سفارش کیا کرو فلتو ضرور تمہیں کیا دیا جائے گا عجب دیا جائے گا اب اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی کی سفارش کرنا ناجائز معاملات کے اندر نہیں بلکہ جائز معاملات کے اندر کہ جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے واسطے سے انسان دوسرے جگہ پر پہنچتا ہے جائز ذرائع کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز سفارش نہیں بلکہ جائز سفارش جو کسی کے کام کے لیے اگر اس کو ضرورت ہو وہ وہاں تک نہ پہنچ سکتا ہو تو دوسروں سے کیا کر سکتا ہے وہ سفارش اس کو چاہیے کہ اگر کسی کی قدرت ہو تو اس کے لیے وہ کیا کر دے سفارش کر دے اس میں اس کے لیے کیا ہے ثواب ہے اجے ہے اس کے لیے کہ جب دوسرے کے لیے وہ کیا کرے گا سفارش کرے گا ٹھیک ہے جی تو اس لیے چاہیے کہ جب کبھی بھی کہیں پر ضرورت ہو تو کسی کی سفارش کر دینی چاہیے جائز عمل کے اندر ناجائز معاملات کے اندر سفارش کرنا بھی ناجائز اور حرام ہوگا مثلاً کوئی آدمی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر اس کو تعین کیا جائے اس کی تعیناتی ہو لیکن پھر بھی اس کو متعین کر دیا جائے وہاں پر اس کو وہ عہدہ دے دیا جائے تو سفارش کی بنیاد پر تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں حالات تو پھر یہ کیا ہے ناجائز ہوگی یہ سفارش اس کے لیے فلتو ضرور نہیں ہوگا فلطو از ضبط ہوگا قطم عذاب دیا جائے گا ٹھیک ہے نا اس میں برا ہی برا ہے لیکن یہ تب ہے کہ جب جائز معاملہ ہو اور کسی کے لیے سفارش کی جائے تو یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے عشفاؤ فلتو جرو اور تم سفارش کرو فلتو جرو تمہیں کیا کیا جائے گا اجر دیا جائے گا تمہیں اجر دیا جائے گا عشفاؤ ترکیب دیکھیے عشفاؤ فیل امر باز میر اس کا فائل فا کیا ہے فلتو جرو فا جوابیا فا کیا ہے جوابیہ ہے اب اس کا جواب ہے فا جو فا جوابیہ جواب عمر تو جرُ فیل واضح واضم نائفائل تو ضرور فیل مجہول واؤزمر نائف فعال فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جواب عمر تو امر اپنے جواب امر سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ اشفاء فیل باض فائل فیل اپنے فائل سے مجغول فیل فیل باؤزبیر فا تو تو نائب فائل فیل اپنے نائب فائل سے مل کر جواب امر تو امر اور جواب امر القدر جمله فعليه انشائيه चलिए आज के इतना काफी है तो